تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گنا پر پکڑا تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا اور ان میں کسی کو چنگیوڑنی اللہ اور ان میں کسی کو ضم میں دینسادا اور ان میں کسی کو ڈبو دیا اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے ہاں وہ خود ہی اپن جانوہے پر ظلم کرتے تھے